سوال ہے کہ دوران طواف اگر کسی عورت سے مس یعنی ٹچ ہو جائے اور شہوت آ جائے تو کیا ہوگا کسی عورت چاہے اپنی ہو یا پرائی عورت ہو یعنی کسی بھی عورت سے یا ہم جن سے ہی اگر شہوت کے ساتھ ٹچ ہو گیا ٹچ ہوا اور شہوت آ گئی تو دم لازم آئے گا اور اگر سامنے والے کو بھی جو جس سے ٹچ ہوا ہے اس کو بھی شہوت محسوس ہوئی یا کسی کے ٹچ ہونے کی وجہ سے شہوت محسوس ہوئی تو اس صورت میں حالت احرام میں دم لازم آ جائے گا اللہ تعالیٰ عالم